خطبہ نمبر سینتیس آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی جو بمن ضلع خطبہ ہے اور اس میں نہروان کے واقع کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے فضائل اور کارناموں کا تذکرہ کیا ہے بسم اللہ رحمان رحیم وہ وَنَتَقْتُ حِينَ تَعَتَعُوا وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ هِينَ وَقَفُوا وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ سَوْتًا وَعَلَاهُمْ فَوْتًا میں نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے اور اس وقت سر اٹھایا جب سب گوشوں میں چھپے ہوئے تھے اور میں اس وقت بولا جب سب گنگے ہو گئے تھے اور اس وقت نور خدا کے سارے آگے بڑھا جب سب ٹھہرے ہوئے تھے میری آواز سب سے دھیمی تھی لیکن میرے قدم سب سے آگے تھے فثرتو بعنانها واسكبدت ترهانها جل جبل لا تحركه القواصف ولا تزيله الهواصف لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ فِيَّ مَحْمَسٍ وَلَا لِقَائِلٍ فِيَّ مَغْمَسٍ اَدَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ لَهَ میں نے انانِ حکومت سبھالی تو اس میں قوتِ پرباس پیدا ہو گئی اور میں تنے تنہا اس میدان میں بازی لے گیا میرا سبات پہاڑوں جیسا تھا جسے نہ تیز ہوایں ہلا سکتی تھی اور نہ آندھیاں ہٹا سکتی تھیں نہ کسی کے لیے میرے کردار میں تان و تنس کی گنجائش تھی اور نہ کوئی عیب لگا سکتا تھا یاد رکھو کہ تمہارا ذلیل میری نگاہ میں عزیز ہے یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں وَالْقَوِيُّ عِنْدِي دَعِيفٌ حَتَّىٰ آخُدَ الْحَقَّ مِنْهِ رَضِيْنَا عَنِ اللَّهِ قَضَاءَ وَسَلَّمْنَا لِللَّهِ أَمْرَ علی رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ. اور تمہارا عزیز میری نگاہ میں زلیل ہے یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں میں قضاء الہی پر راضی ہوں اور اس کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم ہوں کیا تمہارا خیال ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر سکتا ہوں واللہ لا انا اول من صدقه فلا اكون اول من كذب علي فنظرت في امري فاذا طاعتي قد سبقت بيعتي واذا الميثاق في عنقي لغيري جبکہ سب سے پہلے میں نے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے تو اب سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا ہوں میں نے اپنے معاملے میں غور کیا تو میرے لیے اطاعت رسول کا مرحلہ بیعت پر مقدم تھا اور میری کردن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے عہد کا توق پہلے سے پڑا ہوا تھا